بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ما فی سمااتے و ما فی لم یہ تیسری مرتبہ یو سب بہو آ گیا ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں ایک مرتبہ سورہ ہر میں آ چکا تھا یہ سب بہو لہو معافی سماواتے ول امد و ما فی کے تکرار کے بغیر دوسری مرتبہ سورہ جمعہ کے شروع میں تیسری مرتبہ اقلاب لہول الملک و لہول الحمد ہم یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سورہ حدیث کے اندر پادشاہی بھی اسی کی ہے حمد بھی اسی کے لیے وہ آلات کو نشائن کریے وہ ہر چیز پر قادر ہے ہومن ندی خلا اسی نے تمہیں بنایا ہے نا امن کو مقافر امن کو مومن تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے بنانے والا تو سب کا ایک ہے سب کو مومن ہونا چاہیے سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے سب کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے لیکن واقعہ یہی ہے ہومن ندی خل اس نے بنایا تم سب کو فَمِنْكُمْ کم کادروں امن وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بصیر اور جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے اس میں بڑا ایک یوں سمجھیے کہ بڑی دھمکی ہے اللہ دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ جو بھی اس کی مخلوق میں سے اس کا کفر کرے پھر اس کے ساتھ وہ نمٹے گا اس سے بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہاری حرکتیں ہماری نگاہ میں کیا مطلب ہوتا ہے اس اس نے اور زمین پیدا کیے ہیں کے ساتھ باطل نہیں ہے یہ تخلیق آبش نہیں ہے یہ تخلیق حق کے ساتھ با مقصد با نتیجہ اور خاص طور پر تم اس کی کریشن کا کلامیکس وہ سوارا کم وہ اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی عمدہ کی ہے انسان کا جسم اس کا اریکٹ پوسچر پھر کس طریقے سے جو اس میں جن سے بنائی گئی ہیں طرح کامل ہم آہنگی ہوتی ہے پھر چہرے پہ جو نقش و نگار ہے ایک ایک چیز پر غور کرو پسم وہ رکھو آپ کا نشو رکھو بہترین اسکول بنائی تمہاری وائی نئی اسی کی طرف لوٹ کر بھی آنا یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تم تم اتنی گھٹیا چائے نہیں ہو کہ بس اٹھا کے پھینک دی نہ کھلونا ہو کہ کھیلے اور بس اس کے بعد ہی اٹھا گیا یہ ایک سیریس کرشن ہے پرپزفل ہے نتیجہ نکلے گا اب دیکھیے ایک آئٹ میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات ایمان بالعلم علم خداوندی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے آپ کو کئی کئی میں ملے گا قرآن میں موسم اقامات پر یہاں ایک میں تین ڈائمینشن دی ہیں یا لمو معافی سما واسی بن ایک ڈائمینشن وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں کیا باقی رہ گیا لیکن سیکنڈ ڈائمنشن وہ یا تو وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ, وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو تیسری ڈائمنشن اور آئی بل علی بم سیلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ پناہ وہ بھی اللہ جانتا ہے. میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تکرار ہو گئی جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہی ہمارے سینے میں ہے نا اور تکرار محض کلام کا ایب ہے یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے تو جب انکشاف ہوا کہ اس کا مطلب ہے ایون یور سب کانشیس مائنڈ وت ایون یو ڈونٹ نو یور سیلف وٹ از لرکنگ ان دی سب مائنڈ تمہارے کہا شعور کے اندر جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں تو ہم اسے لوگ ہی نوز یو تھرو اینڈ تھرو وہ تمہارے جیت سے واقع ہے <ترجم> <سيق> عالم کم انتم عجیم تم فیملی بہات کو اپنی ماؤں کے پیٹ میں زمین کی شکل کو کیا اللہ جانتا تھا تمہیں تو وہ تو تمہارے سب کانشیس مائنڈ تم نہیں جانتے نہیں تمہیں نہیں معلوم تم بساؤ کا دھوکہ کھا جاتے ہو تمہارا تحت تاثر جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا لیکن اللہ اس سے بھی آتے ہے علم یاتکم نبو کہ آتے ہو گئی ایمان باللہ پر اگر کہی میں مزمر ہے ایمان بل آخر ابھی بھی دو آئے ایمان باللہ پر المت کم نبا الدین کفر ہوں دن کم کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے قومی نوح قومی ہود قومی صالح پورا بکی قرآن پڑھ چکے ہو نا اب تو ہم نزول کے اعتبار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں آپ اپنے اس دور قرآن کے اعتبار سے بات کہہ سکتے ہیں سارا بکی قرآن پڑھ ہی لیا تقریباً المیات کم نبا الدو نے کفر ہوں دن کیا نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے اب اس کا تجزیہ کیا ہے فضاق و بالا انہوں نے اپنے معاملے کی سزا چکھری دنیا میں ہلاک کر دی گئی و عذاب العلیم اور ابھی ان کے لیے عذاب علیم منتظر بھی ہے ابھی تو عالم بربت میں ہے نا عذاب علیم جو آخرت کا ہے وہ تو ابھی منتظر ہے آج اللہ الحم عذاب العلیم عالم تیار کر کے رکھا ہوا ہے تجزیہ اگلی آیت میں سال قبے النح کانت تاطی ہند رسول یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر واضح نشانیاں واضح موزے بھی اللہ نے جس کو دیے فقالو تو انہوں نے کہا اب بشر یا دوں لیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے فکافرو اس پر کفر کیا انہوں نے بطور اور رخ پھیر لیا گردن موڑ لی بس کرم اللہ اللہ بھی غنی ہے اللہ تو غنی ہے ہی ہے واللہ غنی جو حمید اللہ غنی ہے حمید ہے اللہ نے بھی کہا ہو جاؤ جدھر جانا جاؤ اب یہاں آیا بہت باریک نکتا شاید آپ کو بھی وہ برا لگے اچھا نہ لگے دیکھیے ایک ہی بیماری ہوتی ہے وہ کبھی کسی شکل میں ضرور کرتی ہے کبھی کسی شکل میں ضرور کرتی ہے وہی کینسر ہے اس کی کسی جگہ جا کر کوئی سیکنڈری بنے گی تو اس کی کچھ اور شکل ہو جائے گی کسی اور ٹشو میں کسی اور جگہ جائے گی تو اور شکل ہو جائے گی بیماری یہی ہے کہ جب رسول آتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو بشر ہیں رسول کیسے ہو سکتے ہیں سمجھ نہیں یہی بیماری آئی بعد میں جس کو رسول مان لیا یہ بشر کیسے ہو سکتے کوئی فرق ہے اس میں وہاں بشر سامنے تھا ہاتھ پاؤں والا اس کا بیٹا ہے اس کا پوتا ہے اس کا پڑ ہے آپ جانتے ہیں اس کو, کو دیں گے یہ وہی تو ہے نا بشر سامنے تھا بشریت کی بنا پر رسالت کا نبو نبی کیسے ہو سکتا اور جس نے نبی مان لیا خدا بناو گیا تو اس کو خدا کا بیٹا تو بناؤ کم سے کم اور نہیں تو کم سے کم بشریت سے تو نکالو اس کو ایک ہی مرض ہے ایک ہی مرض ہے آخری یہ کوئی تو وجہ ہے نا قرآن کتنی دفعہ کہلواتا ہے کل انما بشر مسلم کو لا ادلیا نما ہوا آخری آئے تو تھوڑا کہاؤ کی ایسے بھی کہیے دنچے کی چوٹ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرف ہاں وہی ہوئی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے اور وہ الہ اللہ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ کاجاربھی رَبِّهِ آحت <أَحْدًا> البتہ دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں ہے کچھ لوگوں نے اس نقطے کو انٹریسائز کرنے کے لیے جیسے ہم بھی کبھی کسی بات پر زور دینے میں کبھی کوئی لفظ رہا مناسب سے ہٹ کر غیر مناسب لفظ ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں ہمارے بزرگوں سے بھی ہوا کسی نے کہا بڑے بھائی بنا دیا کسی نے کوئی مثال دے دی ایسی بات بھی نہیں نبی کے بعد خصائص ایسے بھی ہیں کہ جو واقعات عام بشر کے نہیں ہیں یہ حدیث بھی تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سے یہ شکایت کی لوگوں نے حضور آپ سو میں وسال رکھتے ہمیں نہیں رکھتے دیتے ہمیں منع کرتے ہیں سو میں وسال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور اس کو آج شام کو افطار نہیں کیا پھر رات چل رہا ہے وہ روزہ اگلا دن بھی تو دو دن کا سو میں وسال ہو گیا اگلی روز شام کو جا کے کھولا یہ سو میں وسال ہے پھر تین دن کا چار دن کا آپ تو رکھتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتے پر ایوکم آئیو مسلی تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندر ربی میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں تیمنی وجسین وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے تو بات پہلو ہے نبی اپنی پش سے بھی دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں دیکھتے تو خسائش ہے پھر نبی کو ساری سیر کرا دی گئی آسمانوں کی زمین کی کہاں لے گئے ان دا سلطلتہ تو یہ معاملہ بھی نہیں لیکن بنیادی طور پر وہ انسان ہے انسانی آبادی و میلانات بھی تھے چوٹ لگتی تھی تو درد ہوتا تھا زخم کا باغ لگا ہے تو اس میں سے پھول کا فوارا چھوٹا ہی چھوٹا ہے بچہ فوت ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے ہی آئے ہیں کبھی بندوا بھی نکل گئی ہے کیسا یہ اللہ کامن خزب وجہ دبی یہ ہندی سب پڑھ چکے ہیں ہم یہ پورا پرانے مجید میں لیکن یہ ہے کہ رسالت کا انکار برد ہے بشریت اور بشریت کا انکار بردائے رسالت یہ دونوں چیزیں غلط اور یہ ہم غلط ہیں لال کا بےندالت آتی ہندسل ہو بل بینا فکال ہوا بشرح النا فکہ تو اب ایک آیت میں آ رہی ہے ایمان بالآخرہ زام الزین کفارو را اس کے زور کا دادہ کیجئے گا میں اپنا سا زور لگاتا ہوں اپنی آواز کے ذریعے سے اس ایمفس کو واضح کرتا ہوں دام الزیر کفر السو زوم ہو گیا ہے انہیں غلط خیال ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے بھی جائیں گے کون اب ذرا نوٹ کیجیے بلا وربی لتو ثم سم مت رم کہہ دو اے نبی کیوں نہیں اور مجھے میرے ضم کی قسم ہے کون کھا رہا ہے قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہم رت اللہ تم لازمن اٹھائے جاؤ گے سمت اللہ بنل یہ اس پر جو خطبہ تھا حضور کا پہلا خطبہ جو آپ نے دیا ہے بنو ہاشم کو دعوت میں وہ میرے کتاب کے میں موجود ہے دعوت اللہ اردو میں تو اللہ انگریزی میں اس کا مطلب موجود ہے وہ ہے کہ اس کی شرح ہے کمتمات نامون سم لت باسلم کم آم لطب نبی و اللہ نہ تمو تن خدا کی قسم تم سب مر جاؤ جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو سم ملا تم سننا کما جیسے روزانہ سوا کو بیدار ہو جاتے ہو. ایسے اٹھا لیے جاؤ مت قیامت کے دن سم ملا تو سبن نہ پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے سم ملا تم جب النا ملے پھر ملے گا کا بدلہ برائی کا بدلہ بھائی نہ جن قُل بلا و ربی رتو آسن نہ رتون باؤ نہ بے عامل تم وزال قال اللہ, اللہ پر بہت آسان سات آیتیں پوری ہو گئی چار ذات و صفات دو رسالت ایک آخرت اب سنیے فا مینوب اللہ یہ فا بہت اہم ہے یہاں پر بس ایمان اللہ اللہ پر اور اس کے رسول پر و نور اللہ اسدور پر جو ہم نے ناوی فرمایا و اللہ بیما کاملون خبیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے سے باخبر ہے اب یہاں دیکھیے یہ ریورس ہو جائے گا آرڈر ریسو پروپورشن اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا اور اس میں بھی ولہ کامل خبیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے اللہ باخبر ہے تو اللہ کو بات یہ ساری خبریں اس میں رکھی ہوئی ہیں کوئی ریسرچ وہ تھی سے رہا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کے لیے لیکن اب دو آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے یوم یجماؤ کم لو مر یوم توا جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں وہ جمع ہونے والے دن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن جو اس وقت جیتا وہ جیت گیا جو اس وقت ہارا وہ ہار گیا یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے کچھ بھی نہیں ایک ڈرامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا نہ وہ جیت ہے اور نہ یہ ہار ہے اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا اصل ہارا وہ جو وہاں یوم لال وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن مگر منگل بللہ جیت کس کی ہوگی جو ایمان لائے اللہ پر و یامل سال اور عمل کرے اچھے اس کی تفصیل کچھ آگے آ جائے گی کیا کیا عمل کرنے ہیں یوں کب پھر ہی اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا میدفر ہو جنناات کی تدری ملتا سے اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین افیحہ ابدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ذالک ہمیش فوگ العظیم یہ ہے بڑی کامیابی ولزین کفر و, و بے میں آیات نا ادائے کا صحاب خالدین افیہ اور جو لوگ انکار کریں گے اور تقزیب کریں گے ہماری آیات کی وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش و بیس البصیر اور یہ برا ٹھکانا ہے